الحمد للہ احمد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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحصره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحطر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبي هرينت رضي الله تعالى عنه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم تباہم طرح کی حمد و سلام بڑائی اور بزرگی اس ذات وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبہ ہے جس میں ہمیں اسلام جیسا عظیم پسندیدہ اور محبوب دین عطا فرما کر بھائی بھائی کے رشتے میں جوڑ دیا اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی خاطم المرسلیم سید الاولین نول آخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم سب کو اسلامی اخوت اور اسلامی رشتے سے جوڑ دیا اس کے بعد میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہم سب کے اندر تقواہ اور پرہیزگاری پیدا فرما دے آمین یا رب میرے عزیزوں میرے دوستوں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپس کے ایک عظیم رشتے کا ذکر کیا ہے تمام تم دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے اندر کے مسلمان چاہے جہاں کے رہنے والے ہو جس خطے کے رہنے والے ہو زمین کے جس چپے میں بسنے والے مسلمان ہو سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان نول مومنون تمام کے تمام مومنین آپس میں کیا ہے بھائی عظیم رشتہ ہے میرے بھائی عزیز اور دوستو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وہ رشتہ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے انسانیت کے نام پر کہ ہم سب ایک مرد و عورت ایک ماں باپ کی اولاد ہے جس کا ذکر ہر جمعے میں ہوتا ہے یا ایسو خلکنا یادا و خلق منہ زا کیا لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نقشے سے پیدا کیا تم سب کو اور وہ کون ہے آدم علسلات وسلام اور ان کی بیوی حوا ہے سوریہ خجرات کے پڑھا یا لوگوں میں نے تم سب کو یا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہیں بہت سارے قبیل و خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ وجا اللہ تم شعب تمہیں قبیل و خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو فلا فلا قبیلے کا ہے فلا فلاں خاندان کا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ تم سب ایک مرد عورت ایک ماں باپ کی اولاد ہو کسی کو کسی کے اوپر کوئی بھی فضیلت نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جس کی وجہ سے فضیلت ہاں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے تخوا ہے ان اکرم اکمل عاسم تم میں سے سب سے زیادہ مکرم محترم باعزت محبوب پیارا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس بنیاد پر فضیلت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ایک حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تو آدم آدم لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ سلاد وسلام کس چیز سے پیدا کیے گئے تھے مٹی سے پیدا کیے گئے تھے لہذا فلا فضلا ولاب عربی ولا احمد اسمد وسود اعلی احمر إلا بالتقوى. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں تمام کے تمام کس کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہیں اور آدم کس سے پیدا کیے گئے تھے آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے تھے مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور کسی عربی کو غور کیجیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی آدمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے کہ یہ فلا عربی ہے تو عجمی لوگ سے غیر عرب سے اس کو مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے نہیں ولال آجمی لالا عربی اور کسی آدمی کو کسی یورپ امریکہ کے رہنے والے شخص کو کسی چین جاپان کے رہنے والے شخص کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ولا لی آسود. نہ کسی سرخ اور گورے شخص کو کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے اللہ بکوا مگر تکوا کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے یہ حدیث مصرد احمد کے اندر ہے اور اس کی صنعت صحیح معلوم یہ ہوا میرے بھائی وانسی اور دوستوں کہ ہمیں ہمارے درمیان ایک انسانیت کا رشتہ ہے یعنی ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اس بنیاد پر ہم سب کیا ہے بھائی بھائی اس رشتے کے بعد اور اس رشتے سے زیادہ قوی مضبوط اور طاقتور اسلامی اخوت کا رشتہ ہے اسلامی رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ تبارک نے اپنے کلام پاک میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا جیسے ابھی دو آیتیں بیان کی گئی ایک آیت بیان کی گئی ان نمن امینوں کہ تمام کے تمام مسلمان کیا ہے بھائی بھائی ہیں مومنی آپس میں بھائی بھائی ہیں اسی طرح سے اس اخوت کے ساتھ ساتھ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت اور محبت کے رشتے کو بھی ذکر کیا ہے سورہ توبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشار فرمایا وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اور مومن مرد اور مومنا عورتیں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں اخوت سے آگے بڑھ کر کے یہ ولایت والا اور دوستی والا یہ اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ ذکر کیا ہے یہ رشتہ اور زیادہ آگے بڑھ کر کے اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے میرے بھائی عزیزوں اور دوستو یہ ایک دوسرا رشتہ ہے اس رشتے نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا ہے اور پھر اللہ تبارک مطالعہ نے ایمان کی وجہ سے امن کی وجہ سے کلمے کی وجہ سے وحدتیں تبلا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت ڈال دی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے نعمت اللہ علیکم. تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اس سے پہلے سے میں شروع کر دوں شروع اس سے بحبل اللہ ولا اے مومنو اللہ کی رسی کو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو ولا تفر دین میں اختلاف نہ کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں تمہارے اوپر اتنا بڑا عظیم احسان کیا ہے اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پر تھے در پر تھے اللہ فبین تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی محبت پیدا کر دی چاہت پیدا کر دی تم بینتی ہیوانا اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے کیا ہو گئے اس میں بھائی بھائی کس رشتے کا ذکر ہے یہ اسلامی رشتے کا ذکر ہے اس رشتے سے بڑھ کر کے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جو سگا رشتہ ہوتا ہے اس سگے رشتے سے بھی زیادہ یہ مضبوط رشتہ ہے سگے بھائی آپس میں ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی ہوتے ہیں آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں اس رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط رشتہ رشتہ اسلامی رشتہ ہے اگر اگر سگا بھائی مومن نہیں ہے تو انسانیت کے اعتبار سے ایک ماں باپ کی اولاد کے ہونے کے اعتبار سے وہ ہمارا بھائی ہے پھر آگے چل کر کے ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا بھائی ہے لیکن اگر اسلامی قوت اسے نصیب نہیں ہے تو وہ ہمارا بھائی اصل میں نہیں ہے اس رشتے سے بڑھ کر کے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا اگر سگا بھائی جو بے دین ہے کہے کہ میں تیرا بھائی ہوں میں جس دن پر ہوں تم اس دن پر آ جا تو کیا اس کی بات کو مانی جائے گی اپنایا جائے گا نہیں میرے بھائی ہر گز نہیں اور اگر سگا بھائی ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے تو کیا اس بھائی کی رعایت کی جائے گی بھائی تو کیا ماں باپ کی رعایت بھی نہیں کی جائے گی میرے بھائیو آزیزوں اور دوستو بڑا مشہور بات ہے ایک صحابی کا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اشرائے مبشرہ میں سے ہیں ان دس خوش نصیب انسانوں میں سے صحابہ میں سے ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی غالبا غزبۂ احد یا بدر یا اہد کے موقع پر ان کے سامنے ان کے بالمقابل ان کے والد چراہ آ گئے ایک بار انہوں نے اپنی تلوار پر کنٹرول کیا کہ کی میرا باپ ہے یہ میرے خلاف کیا اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے آیا ہے لیکن ایک بار محبت پدری نے تلوار پر تھوڑا سا کنٹرول کیا لیکن پھر خیرتِ ایمانی نے ان کو جگایا اور کہا کہ یہ گرچہ تیرا باپ ہے لیکن یہ اللہ کا دشمن ہے اور تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا یہ اخوت اسلامی ہے کہ اگر کوئی سگا اپنا اسلام کو ماننے والا نہیں ہے دین کو ماننے والا نہیں ہے توحید کو ماننے والا نہیں ہے اللہ کا نفرمان ہے دشمن اسلام ہے تو اس رشتے کا پاس و لحاظ نہیں کیا جائے گا میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیو یہ ہے اسلامی رشتہ یہ ہے اسلامی اخوت اور اس اسلامی اخوت نے فارس کے رہنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کا انہوں کو مہاجرین اور انصار کا عرب والوں کا عرب عربوں کا بھائی بھائی بنا دیا عرب کے مسلمانوں کا بھائی بنا دیا بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے کالے کے لوٹے تھے بےچارے اسلام کی دولت جب ان کو نصیب ہوئی تو وہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے بھائی ہو گئے ان کے دل کے قریب ہو گئے تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُنتم، كنتم نعمت اللہ, علیکم، اذ كنتم فأصبحتم بنعمته اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر قلوب کم وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے آپ کو آپ کی تائید کی آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے سے بھی آپ کی مدد کی کہ وہ آپ پر ایمان لے آیا آپ کے طلبے کو بلند کیا آپ کی دعوت کو آگے پھیلایا اور آپ کے آپ کا ساتھ دیا اسلام کی تبلیغ میں اسلام کے نشر و میں وہ اللہ قلوبہ اور ان مومنین کے دلوں میں اس نے محبت ڈال دی اللہ تبارک و تعالی نے اس محبت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ روئے زمین کا سارا خزانہ خرچ کر کے آپ ان کو ان کے دلوں میں محبت ڈالنا چاہتے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے اور ان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا کرنا چاہتے ماں اللہ صبئی نقلو بہین آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے قلوبین اللہ بینہم لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی تو یہ اس الفت کی یہ اہمیت ہے اس اخوت کی یہ اہمیت ہے اس اسلامی بھائی چارگی کی یہ اہمیت ہے کہ ہم میرے بھائیو وزیز اور ساتھیوں دنیا کے مختلف ملکوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے دلوں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے الفت اور محبت ہونی چاہیے چاہے وہ مغربی ممالک امریکہ اور یورپ اور افریقہ کے انتہائی آخری ملک کا رہنے والا ہو یا اس طرح سے آسٹریلیا اور اس سے آخری سرحد کا رہنے والا انسان ہو یا چین کا رہنے والا ہو یا جاپان کا رہنے والا مسلمان ہو دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا مسلمان ہو اس سے محبت رکھے اس سے محبت رکھیں اس کا درد اپنے دل میں محسوس کریں اگر اس مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرے اور اس کے لیے دعائیں کرے اگر کیا کہتے ہیں جسمانی طور پر اس کی مدد نہیں کر سکتے مالی طور پر اس تک ہماری رسائی نہیں ہے مدد نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں بھی مسلمان پریشان ہو رہے ہیں جہاں میں ہمارا بھائی تکلیف میں ہے ہم اس کا درد اپنے دل میں محسوس کریں یہی اسلامی قوت اور یہی محبت ہے اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا ہے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا ہے اس کے غم کو اپنا غلط نہیں سمجھتا ہے اس کے اس کے اس کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھتا ہے اس کی خبر کو اپنی خمی نہیں سمجھتا ہے تو میرے بھائی اور چیزوں اور ساتھیوں اس کی اس قوت کے اندر اس اسلامی اخوت کے اندر کمی ہے وہ سچا پکا مسلمان اپنے بھائی کے تعلق سے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انخواہ تمام کے تمام مسلمان تمام کے تمام آپس میں بھائی, بھائی ہیں لہذا میرے بھائی اور اور ساتھیو اس اخوت اسلامی کے کچھ تقاضے ہیں اس اخوت اسلامی کے تقاضے ہیں میرے بھائی اور اور ساتھیو میں ایک بار پھر کہوں گا کہ آج یہ جو ہم تمام ادھر ادھر کے بہت سارے ملکوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہمارے درمیان کیا ہونا چاہیے ہمارے درمیان کوئی دوری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم فلاں ملک سے ہے وہ فلاں ملک سے ہے وہ فلاں جگہ کے رہنے والا ہے وہ فلاں زبان بولتا ہے وہ فلاں رنگو رسی نے کہا ہے وہ فلاں نہیں میرے بھائی واجیزوں اور ساتھیوں ایمان نے ایک کرنے نے ہم سب کو متحد کیا ہے اور وہ کرما کون سا ہے لا الہ الا اللہ نے ہم کو متحد کیا ہے ایک اللہ کی عبادت نے ہم کو متحد کیا ہے ایک طبلہ نے متحد کیا ہے ایک رسول نے ہم کو متحد کیا ہے ایک شریعت نے ہم کو متحد کیا ہے لہذا لہذا ہاں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں اس چیز کو جو زمانے جاہلیت ہے کی پیداوار ہے کیا یہ اختلاف رنگ و نسل کا زبان کا ملک و ملک کا یہ جو کیا کہتے ہیں؟ ملکوں کا یہ جو اختلاف ہے یہ جو باٹ دیا گیا ہے اس کو اس ان حدود کو کوئی حدود نہ سمجھے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں محبت سے رہیں اور بھائی چارگی ہو ایک دوسرے کا تعاون ہو اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے کیونکہ اس رشتے سے بڑھ کر کے کوئی رشتہ نہیں ہے اس رشتے کے میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں کچھ تقاضے ہیں اور انشاءاللہ ایک, ایک دو جموں میں میں ان باتوں پر روشنی ڈالوں گا سر دستے اس رشتے کا تقاضا سب سے اہم تقاضا یہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاٹ میں فرمایا کیا ہے مدد کرنا نصرت کرنا اور وہ بھی دینی بنیاد پر تینی بنیاد پر اپنے بھائی کی مدد کرو کئی اعتبار سے مدد ہو سکتی ہے اور سب سے عظیم مدد آیت کے اندر اللہ تبارک مطالعہ نے بیان فرمائی ہے یا امرون بل معروف انل المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض امرون بل معروف عن منکر کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو دین کی طرف بلائے خیر کی طرف بلائے نیکی کی طرف بلائے ادر کی طرف بلائے ثواب کی طرف بلائے صحیح عقیدے کی طرف بلائے توحید کی طرف بلائے سنت کی طرف بلائے دینداری کی طرف بلائے تقوا کی طرف بلائے سہارت کی طرف بلائے پاکی کی طرف بلائے تذکیہ لفظ کی طرف بلائے یہ سب سے بڑی مدد ہے وہ نہ انڈل بنکر اور برائی سے روکے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھے کہ وہ برائی میں ملوث ہے گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے کیوں اس لیے کہ اگر اس کو گناہوں سے باز رکھا اس نے اور اس کی وجہ سے وہ گناوں سے باز آ گیا گناہ چھوڑ دیا فرق کر دیا گناہ میرے بھائی آزیزوں اور ساتھیو تو اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر کے اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی آپ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں ایسی مدد جو بے مثال مدد ہے آج میرے عزیزوں اور دوستوں ہمارے ہاں اپنے بھائیوں کی مدد مالی مدد اور جسمانی مدد اور بہت ساری مدد لوگ آپس میں کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے جن کا ذکر انشاءاللہ میں بیان کروں گا جن کا ذکر کروں گا لیکن اس مدد کو بھول جاتے ہیں اس مدد کو بھول جاتے ہیں کہ انہیں طرف بلانا چاہیے خیر کی طرف بلانا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے منع کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے کیا فرمایا تکوا ولا تاون اتمی و نوجوان تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کا تعاون کرو تقوی کے بارے میں مدد کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے روم پارٹنر روم میں رہنے والا شخص پہلے نماز پڑھتا تھا نمازوں کی پابندی تھی اچھے کام کرتا تھا لیکن ابھی کچھ تھوڑا سا وہ ہٹا ہٹاتا ہے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ رہا ہے اب ہمارا دینی حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس بھائی کی مدد کریں کیسے کہ اس کو نیکی کی طرف لے آئے بھلائی کی طرف لے آئے نماز کی طرف لے آئے. صحیح عقیدے کی طرف لے آئے توحید کی طرف سند کی طرف اسلام کی طرف لے آئے اس کو بلائے آؤ چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کروکم النفر اگر تمہارے بھائی تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں دینی کوئی کام ہو دینی کوئی فریضہ انجام دینا ہو چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو چاہے مسجد مدرسے کا کام ہو اور یا اسی طرح سے کسی بیوا یتیم مشکین, غریب وغیرہ کی مدد کرنے کا کام ہو کوئی خیر کا کام ہو اور ادھر کوئی بلائے تو مدد کرو اس کی ضرورت ہے تو یہ تعور ہے آپس کا اور اس سے بڑھ کر کے میرے بھائی وزید اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح و انداز میں فرمایا انسر کا والمن اور میں کہ تم اپنے بھائی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحیح بخاری کی روایت ہے انصور کا اپنے بھائی کی مدد کرو کس بھائی کی مدد کرو سگے بھائی والی بات نہیں ہو رہی یہاں سگے بھائی والی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی مسلمان بھائی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مدد کرو چاہے ظالم ہو ظالم ہو تب بھی مدد کرو مظلوم ہو تب بھی مدد کرو آپ کے ذہنوں میں سوال آ گیا ہوگا جیسا کہ صحابہ اکرام کے ذہن میں سوال آیا تھا صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مظلوم ہے تو مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کیا جائے مظلوم ہے ظالم کی کیسے مدد کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ تھام لو پکڑ لو اس کو ظلم سے روکو اور یہ ظلم سے روکنا یہ اس کی بہت بڑی مدد ہے کیونکہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا ظلم کی وجہ سے کہ اللہ پڑے گا اب اس کو اگر ظلم سے آپ روک دیں گے تو یہ اس کی سب سے بڑی مدد ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار اللہ ہم سب کے دلوں میں ہاں اسلامی محبت پیدا کر دے اسلامی حقوق پیدا کر دے اسلامی بھائی چارگی پیدا کر دے اسلامی ہمدردی پیدا کر دے اللہ تبام دنیا کے مسلمانوں کو ایک بھائی بنا دے ایک بنا دے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو اہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب اور شیطانی چالوں اور جہالت کی باتوں سے محفوظ رکھ آمین یا